رخصتی کے وقت واضح نصیحت کی اہمیت رخصتی کے وقت شوہر اور بیوی بی کو گھر والوں کی طرف سے نصیحت بہت اہم ہے خیر کی تذکیر اور یاتحانی ہر وقت مشروع ہے اور اس انسان کے فلاح و صلاح کی بات ہے کہ آپس میں تواسی بالحق اور تواسی بصبر کرتے رہیں فرمان باری تعلیٰ ہے آمنوا وعملوا الصالحات بالحق بالصبر زمانے کی قسم بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وسیعت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی میاں اور بیوی ایک دوسرے سے اجنبی تھے بہت ممکن ہے کہ عادات و اطوار میں بھی ایک دوسرے کے بعض عادات و اتوار کے خلاف پلے ہوں اور پھر دونوں میں سے ہر ایک اپنے گھر اور خاندان سے کچھ نہ کچھ دور ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے بچہ ابھی بچہ تھا شادی سے پہلے ہمیشہ ماں باپ بھائی بہنوں کی نظروں کے سامنے رہتا تھا اب ان سے کچھ نہ کچھ دوری اسے سہنا پڑے گی اور لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی گود میں اپنے بھائی بہنوں اور خاص اقارب کے درمیان پل رہی تھی اب نئے افراد اور نئے چہروں کے سامنے ہو گئی اس لیے ہر ایک کو دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اقارب کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے اور اس باب میں صبر کی بھی ضرورت ہوگی اگر ہر ایک نے ایک دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ حسب مطلوب حسن اخلاق نہیں پیش کیا تو خطرہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے حسن اخلاق پر اس کا غلط اثر نہ پڑ جائے اور پھر مبت و رحمت کی دیوار میں دراڑ پڑنی شروع نہ ہو جائے اس لیے ماں باپ کو اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو اچھی سے اچھی نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ماحول کے لوگوں کو نصیحت کریں سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مدنظر نظر رکھیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کریں ہر ایک پر جو واجبات اور فرائض ہیں ادا کریں شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ادا کرنے میں کمی نہ کریں حجر بن قیس کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی منگنی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور شرط لگائی کہ ہی لکا علی ان تحسن کہ فاطمہ کو تمہاری زوجیت میں دے رہا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فراف بن الاحوس نے جب اپنی بیٹی نائلہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی کر کے رخصت کیا تو اسے نصیحت کی کہ پیاری بیٹی تم قریش کی ایسی عورتوں میں جا رہی ہو کہ وہ خوشبو اور صفائی ستھرائی پر تم سے زیادہ قادر ہیں تو مجھ سے دو چیزوں کی نصیحت لے لو سرما لگایا کرنا اور پانی سے اپنے کو صاف ستھری رکھنا یہاں تک کہ تمہاری بو ایسی رہے جیسے مشکیزے سے بارش پڑنے سے بو آتی ہے ام ایاس بن تعوف بن مسلم کے رخصتی کے وقت اس کی ماں نے مندرجہ ذیل نصیحت کی بیٹی اپنا ماحول چھوڑ کر تم جا رہی ہو جس گھونسلے میں بڑی پلی اسے ماں باپ کی سرمایہ داری اور مالداری کی بنا پر شوہر سے بے نیاز ہو سکتی تو تمہیں ہرگیز اپنے سے دور نہ کرتی بیٹی اپنا ماحول اور اپنا گھونسلہ چھوڑ کر ایسے گھونسلے میں جا رہی ہو جس کے متعلق تمہیں کچھ معلومات نہیں اور ایسے ساتھی کے پاس جا رہی ہو جس سے تمہیں الفت اور پہلے سے انسیت نہیں اب وہ تمہارے اوپر مالک اور نگرا ہو گیا ہے تو تم اس کے لیے لونڈی بن جاؤ وہ تمہارا غلام بن جائے گا اور دس باتیں گرہ میں باندھ لو بہت ہی کام آئیں گی پہلی بات یہ ہے کہ ہر وقت اس کے سامنے اطاعت میں جھکی رہو دوسری بات یہ ہے کہ بات کہے تو اسے اچھی طرح سن اور سمجھ کر اس پر عمل کرو تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں تمہارے جسم پر اس کی آنکھ اور اس کی ناک پڑتی ہے اس کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھو تاکہ اس کی آنکھ کسی ناپسندیدہ چیز پر نہ پڑے اور اچھی خوشبو کے علاوہ بدبو تم سے نہ پائے پانچویں اور چھٹویں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے اور سونے کے وقت کا خاص خیال رکھو کیونکہ بھوک آدمی کو آگ کی طرح بھڑکا دیتی ہے اور نیند کے اچاٹ ہو جانے سے غصہ آتا ہے ساتویں اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے اولاد اور خود کی حفاظت کرنا مال میں فضول خرچی نہ کرنا اولاد کو اچھے انداز سے پالنا نویں اور دسویں بات یہ ہے کہ شوہر کی کسی بات کی نافرمانی نہ کرنا نہ ہی اس کے راز کو فاش کرنا کیونکہ اگر تم نافرمانی کرو گی تو اس کے سینے میں کینا آ جائے گا اور اگر اس کے راز کو فاش کرو گی تو اس کی بے وفائی سے تم محفوظ نہیں رہ سکتی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ غمگین ہو تو تم خوشی نہ ظاہر کرنا اور اگر وہ خوش ہو تو تم غم اور رنج نہ ظاہر کرنا